نشیم بسم اللہ کو خیر عمین یا رب العالمین یہ دو جملے ہم بچپن سے اسکولوں کی دیواروں پر کمرہ جماعت کے چارٹوں پر مدارس کالجز یونیورسٹیز اخبارات اور ٹی وی پر پڑھتے آئے ہیں کہ السلاطو اماد الدینی اور السلاطو مراج المنی ترجمہ بھی آپ کو آتا ہے آج ہم ان دونوں جملوں میں سے مرکب اضافی کو پہچاننے کی کوشش کریں گے اور پھر ان مرکبات کے مفہوم کو ان اللہ تعالیٰ مزید واضح کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں امادنی دو الفاظ آپ کے سامنے آگے مرکب مرکب تام جملہ اسمیاں ہے یا نہیں ہے نہیں ہے کراس ہو گیا مرکب ناقص کی طرف آ جائیں مرکب شاری ہے تو صیفی ہے کیا ہے اضافی پروو کر لیں اضافی ہے تو پہلا مضافوں کا دوسرا مزافلہ ہوگا مضاف لام بھی نہیں ہوگا تنوین, تنوین بھی, بھی, بھی, بھی, بھی, بھی, بھی نہیں بھی ہوگی بھی اور مضافل مجرور ہوگا تو مزاف مل کر مرکب اضافی بن گیا ترجمہ کرتے ہوئے آپ سٹارٹ یہاں سے کریں گے جہاں پر عربی کا مرکب اضافی ختم ہوتا ہے وہاں سے اردو کا مرکب اضافی شروع ہو جاتا ہے تو ترجمہ آپ کریں گے دین کا ستون اماد کہتے ہیں ستون کو جسے آپ انگریزی میں پلر کہتے ہیں تو نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نماز دین کا ستون ہے نماز دین کا ستون ہے عبد الرحمان کیا مطلب ہے نماز دین کا ستون ہے دین کا فائدہ کوئی نہیں ہاں شاباش ہاں ویری گڈ یعنی جس طرح عمارت میں پلر کی اہمیت سب کو پتہ ہے کہ ایک چھت آپ پلر کے بغیر نہیں ڈال سکتے کوئی بھی عمارت پلر کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی اسی طرح نماز کے بغیر دین کی عمارت قائم ہو ہی نہیں سکتی آپ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں اور آپ کی زندگی میں نماز نہ ہو تو آپ ہی اپنے آپ کو دیندار کہہ سکتے ٹھیک ہے لیکن ہے نہیں ہے دوسری کنسٹرکشن الا مراج المنی مرکب مرکب دام جماسمیا نو مرکب ناقص مرکب شاری نو مرکب توصیفی نو مرکب اضافی یس مزاف مزافل ہے مضاف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے مزافل ہے مجرور ہے معراج المؤمنی مومن کی مہراج تو نماز مومن کی میراج ہے کیا مطلب حسن نماز مومن کی مراج ہے نماز مومن کی میراج ہے سنا ہے نا یہ جملہ کیا مطلب اس کا جی شاوش مراج بلند مقام کہتے ہیں اچھا تو شابش بات باتی عمیر آپ کے خیال میں ایسے ہی سیم جی مراج میں ہوا کیا تھا مراج میں کیا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی تھی اوکے اور ملاقات میں کیا ہوا تھا باتیں ہوئی تھیں یہاں تک تو اتفاق ہے آگے اختلاف ہے کہ دیدار ہوا یا نہیں ہوا لیکن جہاں تک اتفاق ہے وہاں تک ہی رہیں تو ملاقات ہوئی یعنی اللہ سے ملاقات اور ملاقات میں اللہ سے باتیں کرنا تو مومن کی معراج کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب سے باتیں کرنا یعنی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اسے یوں محسوس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے ہم بھی نماز میں باتیں کرتے ہیں کرتے ہیں نا کس سے ثاقب اپنے ساتھ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہماری نماز جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے اللہ اکبر کے بعد ہماری آنکھ کھلتی ہے السلام علیکم و اللہ ایسے اصل میں نماز کیا تھی آپ نماز میں کھڑے ہیں تو گویا آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں آپ اپنے رب کی حمد کر رہے ہیں و کلدی کا, اسموں کا،, جدو کا، ولا الہ پھر آپ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے حمد ہے دعا ہے پھر آپ صورت میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں قرآن میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں پھر تصویرات آپ دیکھ لیں ساری گویا آپ اپنے رب سے ہم کلام جواب تو آ ہوتے آ ہوتے ہیں جب آپ اور اس لیے حضرت علی کی طرف ایک کال جو ہے وہ منقول ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن آپ کو ایسے لگے گا جیسے اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں اور نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ایسے آئے گویا آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں تو نماز کی اہمیت آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نماز مومن کی مراج ہے نماز دین کا ستون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر جو آخری وقت میں الفاظ تھے وہ یہی تھے اللہ کہ نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑ نماز نہ چھوڑ یہاں تک کہ نبی کریم سر فرمایا کہ ان ابدو یومل قیامتی بندے سے قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا نا وہ نماز کا ہوگا پہلا سوال پہلا سوال کتنا ہم ہوتا ہے سب طالب علم میں کتنا امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے جی پہلا اگر پہلا سوال ہی نہ آتا ہو پیچے میں سے تو وہیں آپ کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی یہ تیاری ہے اور عام طور پر پہلا سوال مجھے یاد ہے ہمارے تو لکھا ہوتا ہے جی پہلا سوال لازمی ہے باقی سوالوں کے برابر نمبر ہے اور پہلا سوال عام طور پر سوالی کیوز پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نمبر بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کے اور بیس نمبر کا اگر پہلا سوال ہے تو بیس میں سے اگر آپ کے اٹھارہ بھی آ گئے سترہ بھی آ گئے تو چانسز ہیں اب آپ کے باقی پیپر پاس ہونے کے پہلا سوال ہی زیرو تو باقی پرچے ہم پاس ہو سکتے ہیں پہلا سوال مجھے یاد ہے جب میں نے پانچویں کا امتحان دیا تھا نا پانچویں کا امتحان مارا تھا وظیفے کا امتحان تو ایک دن میں ہمارے سب پرچے ہوئے تھے اردو سائنس دینیات معاشرتی علوم ڈرائنگ اور حساب انگریزی نہیں ہوتی تھی اس وقت ٹھیک ہے ہوتی تھی لیکن وہ انگلش میڈیم میں ہوتی تھی سرکاری اسکولوں میں انگریزی نہیں ہوتی تھی ہم نے یعنی فرسٹ ٹائم چھٹی کلاس میں انگریزی ابھی سی پڑھی تھی جا کے تو یہ چھ پرچے تھے ایک ہی دن ہونے تھے اور جب ہم گئے پرچے دینے تو ہمیں بتایا گیا کہ سب سے پہلا آپ کا پرچا ہوگا حساب کا پہلا پرچا حساب کا ہوگا آپ حال میں جائیں گے حساب کا پرچہ دیں گے ایک گھنٹے کا پرچا ہوگا اس کے بعد آپ پرچے دے کے باہر آ جائیں گے پرچوں کی چیکنگ ہوگی ریزلٹ نکلے گا جو بچے حساب میں پاس ہوں گے وہ پھر دوبارہ حال میں جائیں گے اور باقی پرچے دیں گے تو جو حساب میں فیل ہو جائیں گے ان سے ہم باقی چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے وہ جائیں اوکے جی ہم گئے حساب کا پرچہ دیا گھنٹے بعد باہر آئے تو کچھ تو حساب کا پرچہ دیتے ہی واپس چلے گئے ٹھیک ہے ہمارے جیسے کچھ رک گئے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے ہے ریزلٹ آیا تو نام لکھا ہوا تھا تو ہم باقی پرچے دینے کے لیے بھی اندر گئے پھر ہمارے سے انہوں نے سائنس کے بارے میں پوچھا اسلامیات کے بارے میں پوچھا ٹھیک ہے ڈرائنگ کے بھی کوئی تصویریں سے بنوائی ہمارے سے یعنی باقی چیزیں پوچھی انہوں نے شام کو پھر ہم گھر پہنچے کو چار پانچ گھنٹے کے بعد اب جب اگلے دن ہم سکول گئے نا تو جو حساب میں فیل ہو گئے تھے نا وہ پتا آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میری سائنس کی بڑی اچھی تیاری تھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے معاشرت میں معاشرت معشرتی گڈ آنی سی ٹھیک ہے کوئی کہہ رہا تھا دنیا تھا اگر آدھا نا پیپر انہوں نے کچھ نہیں پوچھا کرائٹیریا کیا بنایا حساب ان کا حساب کلیئر ہوگا تو پھر باقی باتیں کچھ کی جائیں گی حساب نہیں کلیئر تو فیل اللہ کے وسلم نے کرائیٹیریا کسے بنا دیا آپ نے بنایا کہ جس کی نماز صحیح نکل آئی تو اس کے باقی امال بھی صحیح نکل آئیں گے جس کی نماز صحیح نہ نکلی اتنی اہمیت نماز کی اور اس کے بعد اگر میں اپنا جائزہ لوں آپ اپنا اپنا جائزہ لیں اپنا جائزہ لیں باقی جائزے خود آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ہماری زندگی میں نماز کی کتنی اہمیت ہے ایک مرتبہ استاد نے اسکول میں بچوں سے پوچھا کہ بچوں کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا یہ سوال نہیں کیا کہ کون کون نماز نہیں پڑھتا سوال یہ کیا کہ کون ہے جو نماز نہیں پڑھتا تو بچوں میں سے ایک بچے نے جواب دیا کہ سر وہ شخص نماز نہیں پڑھتا جسے نماز نہیں آتی بچوں کے جواب تو ایسے ہوتے ہیں نا ساتھی ساتھ سے پیارے پیارے سے ان کے جسے نماز نہیں آتی ہونی نہیں پڑھتا ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا اس نے کہا کہ سر کافر نماز نہیں پڑھتا صحیح جواب تھا ایک بچے نے بڑا ہی پیارا جواب دیا اس نے کہا سر جو مر جائے نا وہ نماز نہیں پڑھتا تو اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم ذرا چیک کریں کیا ہم کافر ہیں کیا ہمیں نماز نہیں آتی کیا ہم مر گئے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ کے سو نے فرمایا کہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز پتہ ہی چلے گا کہ نماز ہے تو مومن ہے نماز نہیں ہے تو کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتا ٹھیک ہے نا بندہ مومن ہو مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑھے امپاسبل امپاسبل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق فرمائے اللہ کے حصول کی ایک اور حدیث میں ذہن میں آ رہی ہے آپ نے دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دنیا سجن المنی مرکب مرکب تام جملہ اسمیا نو مرکب ناقص مرکب شاری نو مرکب توصیفی نو no. مرکب اضافی یس چیک کریں مضاف مضافل ہے الفلام تنوین مجرور اور مرکب اضافی کس حالت میں ہے مرفو سجن کہتے ہیں جیل کو سجن جیل کو کہتے ہیں سجن المنی کا کیا مطلب ہوگا مومن کی جیل جنت ال مرکب اضافی مضاف مضافل ہے کافر کی جنت اللہ کے اس نے فرمایا کہ دنیا سجن سج و جنت ال یہ دنیا جو ہے نا یہ مومن کی جیل ہے اور کافر کی جنت ہے جیل سمپل سی بات ہے جیل پابندیوں کا نام ہے جیل میں آپ کی نہیں چلتی آپ کا جو دل کر رہا ہو آپ کی نہیں چلے گی ٹھیک ہے نا مومن کے لیے دنیا جیل ہے مومن کا دل کر رہا ہے گوشت کھانے کو اب گوشت پہلی پابندی کہ حلال جانور جو ہے وہ دیکھا جائے گا صحیح پورک وغیرہ سارا سائٹ پہ ہو گیا پہلی پابندی کافر کے لیے کوئی پابندی ہے یہ اس کا گوشت کھانے دل کر رہا ہے تو جو مرضی آ جائے بسم اللہ ٹھیک <تصفح> ہے <تصفح> اب مومن گوشت ہے تو حلال اچھا اب وہ جو حلال ہے اس میں سے نے سلیکٹ کیا چکن اب چکن آ گیا تو چکن پہ اللہ کا نام لے کے چوری بھی پھیرنی ہے یہ دوسری پابندی چکن حلال ہے اگر لیکن اللہ کا نام نہیں لیا تو چکن بھی حرام ہو گیا دوسری پابندی ہوگی ایسے ہی نا پھر تیسری پابندی کہ چکن ہو بھی اپنا ہمسایوں کا نہیں ہو چکن کھانے کو دل کر رہا تھا باہر نکلے ہمسایوں کا چکن پھر رہا تھا آپ نے اسے قابو کیا تکبیر پڑھی ٹھیک ہے تو پھر بھی حلال نہیں ہے وہ تو پابندی ہے کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں جنت جو ہے وہ ہے آزادی کا نام من چاہے زندگی گزارنے کا نام دنیا سجن المومنی و جنت الکافری دنیا مومن کی جیل اور کافر کی جنت ہے مومن کو پابندیوں کے تحت زندگی گزارنی پڑتی ہے اور کافر کو آزادی ہے جو چاہے مرضی کرے مزید کچھ مرکب اضافی کرتے ہیں جس میں اب ہم مصن استعمال کریں گے جمع استعمال کریں گے تاکہ کانسیپٹ آپ کا مرکب اضافی کا ہنڈریڈ الحمد اللہ روکے بزافی بیت المسلم روکے بزافی ترجمہ مسلمان کا گھر مسلمان کا گھر مزاف لاک میں چاہتا ہوں مزاف بیت ہی رہے لیکن مزافل ہے جو ہے نا وہ مسنہ ہو جائے المسلم کا مسنہ آ جائے جی شپش المسلمی مانی جی ہاں المسلی ایکسیلنٹ، مضاف لائی کے لیے شرط ہے مجرور ہونا چاہیے مضاف لائی کے لیے کتنی شرطیں مجرور ہونا چاہیے تو مسنا حسن کیا ہو گیا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا حسن کا مسن کتنی آواز ہے مسنا کی دو, دو کون کون سی آنی آئنی آنی کون سی آواز ہے مرفو اور ای منصوب مجرد اور مجرور, مجرور. تو آئنی آواز لگا دی اس نے تو ٹھیک نہیں ہے وہ پہلے آنی کہہ رہا تھا پھر اسے خیال آیا نہیں یہ تو مجرور ہونا ہے تو اس نے اینی کر دیا کہ ٹھیک ہو گیا نا کیا چلو پھر آؤ مضاف بھائی تھی ہے اور مزافل ہے جو ہے المسلم کی جمع المسلم کی جمع شابش مسلم. ال کے ساتھ بول رہے ہیں کیونکہ سب پہ ال رکھا ہوا یہ المسلم ہے یہ المسلی معنی ہے اب یہاں پر کیا لاؤں جمع کہہ رہا ہوں میں المسلم کی جمع لانی ہے مزافل ہے المسلم کی جمع شابش آتا ہے آپ کو مسلمی. المسلیمینا بیت السلی ٹھیک ہے جی اچھا جی مضاف بہت ہے اور مضاف لے جو ہے المسلم کی محنت سے المسلم کی مونس ہے المسلم واحد نہیں ہے تو واحد کی مونس واحد ہی ہوگی نا واحد مونس مسنت نہیں ہو سکتی نا پورا بولیں سوچ لیں بیت المسلم مسلمتی بیت السلمتی جی جناب بیت ہے مظافل المسلماتی اس کا مصنح بیت المسلیم جی اسماعیل مضاف بیتی ہے اور مزافل المسلما کی جمع تسلی سے آرام سے آرام سے تسلی سے <تصفح> <تصفح> سر بعید کو چھوڑ دو بس اس کا علاج بول دو السلیمات ال, آل مسلمات بیت مسلماتی اوکے okay جی ٹھیک ہے اچھا جی مسلمو مکہ تا ٹھیک ہے کیا مطلب رقب اضافی ہے نا فرق اضافی ہے آصف yes, نا؟ لام yes, ہے نا علی گلام لگاو ہے تنوین ہے میں جرور ہے مسلم مسلم مکہ تا مکہ کا yes, مسلمان مکہ کا مسلمان yes, عمیر مضاف اللہ مکہ ہی ہے مضاف جو ہے وہ مسلم کا مسن ہے مذاف جو ہے اب مسلم کا مسن لانا ہے مسلم ایک مسلمان تھا نا یعنی دو مسلمان آپ نے ایز مضاف مزاف لے کے آنے ہیں اور مرفو کا سیکشن بنانی ہے مرفو بنا رہے ہیں نا کیونکہ مسلم مرفو ہے نا تو اس کا مسنا بھی ہم مرفو ہی بنا کے لا رہے ہیں ٹھیک ہے شابش مسلی نون نہیں لگانا مسنا اور جمع سال مذکر کے آخر کا نون مسلم مکہ تھا کیا ترجمہ ہوگا وہ مکہ کے مکہ کے دو مسلمان مکہ کے دو مسلمان کلیئر جی ہاں جی تیار ہیں مکہ اسی طرح ہے جی اور مزاف جو ہے وہ مسلموں مرفو مسلمہ مرفو جمع آنی چاہیے شاہ بش مسلموں مکہ تھا مکہ کے مسلمان مسلموں مکہ تھا مرکب اضافی مرفوع ہے نا میں چاہتا ہوں منصوبہ جے کیا بنے گا ایکسیلنٹ مسلمہ مکہ تا جناب تیار ہیں مسلی مکہ تا مرفو ہے نا مرفو ہے نا میں چاہتا ہوں منصوبہ آئے مسلی ماں مرفو ہے یہ جو میں اب کروا رہا ہوں نا میں نے کبھی کسی سے نہیں کروایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس یہاں تک نہیں پہنچتے اس لیے میں اس کو سکپ کر کے آگے چلا جاتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ یہ میں کر رہا ہوں تو یہ آپ کا اعزاز ہے جی شابش سمجھ آ رہی ہے نا بات سوال سمجھ آ گیا نا کہ یہ جو مسلم ماں مکہ تھا ہے نا یہ مرفوم رقب اضافی ہے مسنہ والا ہم نے اسے منسوب میں کنورٹ کرنا ہے اوریجنلی یہ کیا تھا مسلمانی تھا نا مسلمانی اس کی منسوخہ ہم کیا ہے مسلمانی مسلمئی کا نون ہٹا دیں تو کیا بچا مسلمئی یا کوائنٹ پہ ایسے لکھیں گے آپ مسلمئی مکہ تھا مسلمئی مکہ تا مکہ کے دو مسلمان اب منسوب ہیں یہاں پر مکہ کے دو مسلمان مرفوت ہیں یہ پوائنٹ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر نئی پریشانی ہو رہی ہے تو اسکپ کر دیجئے, کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میں صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں اس کو ٹھیک ہے اور جی لاسٹ مکہ تھا مرفو ہے اس کی منصوب نہیں ہے فارم مسلمی منسوخا تھا. تھا. تھا تو مسلمینہ سے نون نکل گیا تو مسلمی بچ گیا سمپل سا تو وہی جو رول آپ کے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ سارے اپلائی ہو رہے ہیں ابھی حسن ختم کرو یار چلتے ہیں یہ تینوں یہ مرفوت ہے یہ منصوب تھے ان تینوں کی مجرور فارم بنانی ہے تینوں آپ نے بنانی ہے بس شبش مکہ تھا مجرور ہوگا تو کیا بن جائے گا واحد تو سر چینج ہوتا ہے واحد کا تو مسلمن ان مسلم تینوں تو نہ رہتا ہے مسلمی یہ مسلم ہو جائے گا یہ مسلم میں ہی رہے گا کیونکہ مسن میں دو ہی آوازیں آنی آئنی یہ مسلم ہی رہے گا کیونکہ جمع سال مذکر میں بھی دو ہی آوازیں ہیں اونا آئینا اتنا آسان دیا تھا تمہیں باقی سوال حل ہو گیا اوکے جی سمجھ آ گئی تو یہ ایگزامپل آپ کو ان اللہ تعالی ہیلپ کریں گی اتنی پیچیدہ قرآن میں بھی نہیں استعمال ہوئی ٹھیک ہے اس طرح کی پیچیدگیاں قرآن میں نہیں آئی قرآن میں سمپل سمپل جب رقبے ہم نے کیے ہے نا وہ سارے آگے ہیں اب ہم ان اللہ تعالیٰ ایک سٹیپ کو آگے لے کے چلتے ہیں ایک سٹیپ ہم آگے بڑھتے ہیں قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں سوت الفاتح آپ نے پڑھنی شروع کی الحمدللہ رب ربل مرکب رب پہلا لفظ ہے علیم ہے رب پہ تنوین ہے नहीं। تو ذہن بنا مرکب اضافی کا کنفرم کب کریں گے جب اگلا مجرور ہوگا اگلا مجرور ہے اگلا مجرور ہے اینا नहीं। اینا مجرور نہیں ہوتا رب العالمین مرکب اضافی ہو گیا نا اور مرکب اضافی کس فارم میں ہے مجرور کیونکہ مضاف سے پتہ چل رہا ہے کہ مضاف مجرور ہے تو پورا مرکب اضافی بھی مجرور ہو گیا اوکے جی تو رب لال کا ترجمہ کیا کریں گے تمام جہانوں کا رب اوکے جی تمام جہانوں کا رب ٹھیک ہے جی کلیئر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے فرمایا بڑا پیار والا انداز ہے آپ نے فرمایا کہ کن کنف دنیا دنیا میں ایسے رہ کا انّا کا غریب ان وہ یا تو کوئی اجنبی ہے او یا آب سبیلن مابیا مرکبی بن رہا ہے بن رہا ہے نا مذاف کے رولس اپلائی ہو رہے ہیں الفلام نہیں ہے تنوین نہیں ہے اگلا مجرور ہے صحیح چینج آپ کو صرف یہ نظر آ رہی ہے کہ جو مذاف لائف لام نہیں لگا ہوا لگ سکتا تھا نا لگ سکتا تھا نا مضاف مظافے تو لگ سکتا ہے اگر لگ جاتا تو کیا بنتا عابر السبیلی عابر السبیلی نہیں لگا ہوا تو میننگز میں کیا فرق پڑا اب یس پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حدیث کے ریفرنس سے ایک کنسٹرکشن آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں ترجمہ ذرا کر دیں کتاب طالب روک بزافی ہے نا کیا ترجمہ طالب علم کی کتاب اوکے کتاب طالب ان فرق کیا ہے دونوں میں ایکسیلیکٹ دس از ڈفرنس کتاب و طالب اس کا ترجمہ آپ کریں گے کسی طالب علم کی کتاب طالب علم ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کو کتاب نظر آئی کمرے میں پڑھیے ہم کہتے ہیں یار یہ کسی یہ کسی طالب علم کی کتاب ہے اوکے کسی طالب علم کی کتاب ہے آپ اس طالب علم کو نہیں جانتے جب آپ نے کہا کہ کتاب طالب تو آپ کو پتا ہے کس طالب علم کی کتاب ہے یہ اوکے تھی تو اب یہی اصول یہاں پر اپلائی کریں آبرو سبیلن سبیل کے مانا ہوتے ہیں رستے کے تو کیا ترجمہ کریں گے کریں گے ترجمہ کسی رستے کا مسافر کسی رستے کا پار کرنے والا آپ نے فرمایا کن سے دنیا دنیا میں ایسے رہ کہ اللہ کا غریب ہن, گویا تو کوئی غریب ہے اجنبی ہے او آبرو سبھی یا کسی رستے کا پار کرنے والا کسی رستے کا پار کرنے والا ایسے نا رستے کا پار کرنے والا رستے پر چل رہا ہو مجھے بتائیے اسے راستہ اچھا نظر آ جائے بڑا اچھا راستہ ہے موٹر وے کتنے گھر بنے ہوئے موٹر بے? نہیں نا اچھا راستہ رستہ تو اس میں گھر بنا لیتے ہیں نہیں نا آپ نے تو پار کرنا ہے اس کو منزل نہیں ہے گھر ہونا چاہیے آپ کا منزل میں لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے رستے میں ہی گھر بنائے حضرت نور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بڑی پیاری بات ہے ہم سی صنعت ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا بہر بات بڑی زبردست ہے حضرت نور نے ساڑھے نو سو سال دعوت تبلیغ کی نا پتا ہے آپ کو ایسے ہی ہے نا تو ان کی عمر خود تو ہزار سال سے بھی اوپر ہوگی تو ان کے پاس ایک عورت آئی اس نے کہا کہ میرے نا چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کوئی تین سو سال کا فوت ہو جاتا ہے کوئی چار سو سال کا بھی نہیں ہوتا فوت ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بیچارے کوئی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمریں دے تو پھر آپ نے جو آپ کے ساتھی تھے انہیں بتایا کہ آخری عمر جو آئے گی نا میں ایوریج عمر جو ہے نا وہ ساٹھ سال ہوگی ساٹھ سال کہاں ساٹھ سال کہاں نو سو ہزار سال کی ایج تو جو ان کے ساتھی تھے نا حضرت نو کے وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے پھر حیران ہو کے ایک سوال کیا کہ پھر وہ رہنے کے لیے گھر تو نہیں بنائیں گے نا وہ رہنے کے لیے گھر تو نہیں بنائیں گے یعنی ساٹھ سال کی عمر ہوگی اس میں اتنا ٹائم ہوگا کہ گھر بنائیں وہ وہ تو اپنی آخر بنانے کے چکر میں ہوں گے تو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ انسان کی زندگی کا ایک خواب ایک مقصد ایک گھر کینال روڈ پہ یہی ہے نا ایسے ہے نا ساری زندگی لگا دیتا ہے اس چکر میں دن رات محنت کرتا ہے اور حلال طریقے سے ایک گھر بنانے میں کامیاب ہو بھی جائے تو جب اس گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اس کا وقت آ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ پیر بھی نہ رکھنے پائے اور فشتہ آجے جائے اور چلیں جناب تو کون سے دنیا کاننا کا او سبیلن. کا غریب او آبرو سبیلن سبحا نے کل ہندی کا اشد اللہ الہ اللہ اللہ